ایک صلی اللہ تحابیر خدمت میں حاضر ہوئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نے اس کے لیے کیا تیاری کی کیا تم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جو تم نے اختیار نے قیامت کا بھائی رسول اللہ میرے پاس بڑے اعمال نہیں کوئی نقلی عادی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو میں نے تیار کر رکھا اور میں تو صحیح دامن ہوں بالکل ہاں اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حضرت نے بنایا کہ کسی قبیل عمل کا واسطہ نہیں کیا کہ فلاں فلاں عمل کے پاس ہے تو میں امید ہوں کہ اللہ اس کو قبول بنوائیں گے تو میری مجھا ہو یا جائے گی بلکہ سارے اعمال کی نتی کرتے کوئی عمل نہیں ایک عمل پیش کیا اللہ اور اس کے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کو محبت مل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر رہے ہو کیا ہوگی اللہ عام نکلی امال ہی تلاوت کثرت نوافل کے عمرہ کچھ کمزور ہوں گئی ہوں لیکن ایک عمل ہے اللہ, اللہ بڑی چیز ان کا مزہ نہیں دیتے یہ اسی کو مزہ دیتے جس کے دل میں جس کا بڑے ولی बड़े वली ہے اور اتنے بڑے ولی کے لیے کہا گیا اللہ تعالی انتخاب اپنی موتر کی لگام براہ اور تفصیل کے علاوہ بنا لا دن قرو بنا اللہ ہمارے دلوں کو کیڑا ہونے سے بتا کہ اس کے بنا مانگی گیل کا پناہ لاٹو بنا باد ہدا اتنا بعد اس کے کیا آپ ہمیں ہدایت دے دیں صحیح راستہ دکھلا دیں اس کے باوجود جو اگر اپنی شامت عمل سے گناہوں کی وجہ سے دل ٹیڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ, کہ آپ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے اس کے بعد بھی کہیں ہمارا دل ٹیڑا نہ ہو جائے رب بنا لاتو جن کلو بنا باد ہدی سنا وہ حب لنا اور ہمیں ہیبا کر دیجیے حضرت نے فرمایا کہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا جو کسی کے بدلے میں نہیں دیا جاتا کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے نہ اس کا کوئی معاوضہ ہے ہیبا ہیبا ہے بس دے دیا, دے دیا. نہ اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کوئی اتفاق بھی نہیں ہے بس ہیبا ہیبا دے دیا وہ ہب لینا مل لدوم کرانا کہ یہاں مل لم کا جو ہے اپنے خزانے سے کی. کیا چیز مانگ رہے ہیں ہب لنا ہمیں ہیبا کر دیے کیا چیز مانگ رہے ہیں اشتیاق پیدا کرنے کے لیے تشریح کلبات اپنے بندوں کے شوق کے لیے جو جیسے ابا لڈو دکھاتا ہے بچے کو وہ چل اچھل کے کہتا سو سو تو تو وہ شوق اس کو ہو جاتا ہے تو ایسی اللہ نے مل کا جو درمیان میں نازل فرمایا ہے کہ اپنے خزانے سے حب لنا ہبا کر دیجیے اپنے مل لتم کا جو ہے من اور لدم کا یہ تشریقل بات بندوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے اور شوق دکھائیں اتنی جلدی جلدی ہو رہی ہے دیجئے دیجیے جلدی دیجیے اس میں جو ہے یہاں تھوڑا توقف کر دیا کہ بندے کو شوق پڑ جائے اشتیاف پڑ جائے تجسس پڑ جائے کیا ملنے والی اس لیے مل لم کا بندے اچھل اچھل کے کہ اللہ جلدی دیجیے جلدی دیجیے ملدم کا رحمان اپنی رحمت ملتے اللہ کیوں کہ فرمایا کہ ان کہا یہ کہ این کا انتل, ان کا انتل کہ آپ بہت بڑے دادا بہت بڑے بخشنے والے یہ اتل بہا کیوں کیوں ہر بہت مانگ رہے ہیں اس لیے کیا بہت دینے والے تو ایسی ان کا شوق بڑھانے کے لیے میں نے یہ نقطہ بھی بیان کر دیا مجھ کو بھی مزہ آ رہا ہے ان کو اس طرح دیر کرنے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت فرماتے حضرت والا کی باتیں ہیں کچھ ٹوٹے پوٹے طریقے سے میں بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کا صحیح مفہوم کی ادائیگی بلکہ الفاظ بھی خدا کرے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے کیونکہ بزرگوں کے اولیاء کے الفاظ بھی الہامی ہوتے ہیں شارا نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے ابھی پچھلے جمعے نہیں آیا نا تو کچھ تو ان کو احساس ہونا چاہیے اب, ہم, اب اتنا بھی ان کو ہم دیر نہ لگائیں انہوں نے تو ہمیں ایک گھنٹہ ہم یہاں رہتے ہیں صرف آدھا پونا گھنٹہ اور بھی رہتے ہیں یہ نہیں سے نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے محبت کے سادے تھاان ہو دیکھو اولیا اللہ کے اشاع قدر کرنے والے لوگ کیسے قدر کرتے ہیں نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے محبت کے تھاانے میں چل رہا یہ ہے محبت اولیا اللہ کی محبت عجیب, عجیب ہوتی ہے عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا عام آدمی اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا کھٹے ہال بڑے میاں کمر دکی ہوئی جا رہے تھے ایک نوجوان کو تمسخر سوجا کہا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے تھے کمر نیچے دیکھ کے چل رہے تھے کہا بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں کیسا جواب دیا بیٹا اپنی جوانی نصیحت کر گئے کہ تم پہ بھی یہ بڑھاپا آنے والا ہے کہ بیٹا میں اپنی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 میرے گھر تو گئی کوئی سونا چاندی کوئی دولت کے انبار نہیں ہے بخانا زر نمی دارم فقیرم ولے خدائے ولے دارم خدا زر امیرم مگر میرے دل میں سونے کا خالق موجود ہے خالق فیکٹری موجود ہے سونا کیا چیز ہے <laughs> سونے کا خالق ایسے ہی, ہی نے سنائی ساری باتیں آج میرا بیان کا شروع سے ارادہ نہیں نہ شار کا ارادہ ہے نہ بیان کا ہے مگر یہ باتیں مفید ہیں نا بڑے میں جا رہے تھے اللہ والے سے اے ظاہراً فقیر تھے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے جوتیاں پر رکھی ہوئی تھی تو دیکھا کہ ایک رئیس جو یہ ہوتے نا وڈیرا وہ بڑی شان و شوقت سے نکلا گھوڑے پر سوار اور نوکر چاکر بھی بہت شاندار گھوڑا سواری بہت شاندار پوشاک بہت شاندار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 لیکن اس کو آپ نے اتنا مال و دولت اتنا رئیس بنا دیا اتنی دولت دیا ہم جو آپ کو یاد کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ اور خیروں کے ساتھ یہ معاملہ اس پہ عزت والا کا یاد آ گیا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا سنیے دشمنوں کو عیش آب و گل دیا آب و گل پانی مٹی لیکن یہ سب عیش عیش کے سامان جو ہے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 ہاں دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا یہ آب و گل یہ مٹی پانی کی چیزیں جو ہے اس کے رنگ مختلف ہو گئے اور اس کے ذائقے مختلف ہو گئے لیکن ہے تو سب مٹی ہی کے دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا دوستوں کو اپنا دردے دل دیا ہاں کیا بات ہے دوستوں کو اپنا دردے دل دیا یہ دوستوں والا جو دوستوں والی جو دولت ہے وہ دوستوں کو دیا یہ دوستوں یہ درد دل جو ہے یہ دشمن, دشمن اس کے قابل نہیں ہے اللہ کے باغی اللہ کے نافرمان بے وفا لوگوں کے لیے یہ نعمت نہیں ہے یہ تو با وفا لوگوں کی غذا ہے یہ غذائیں عاشقہ ہے اللہ کی محبت کا غم کھانا تڑپنا حضرت حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا کمال عشق تو مرمر مر کے جینا ہے. کیا مطلب تڑپتے رہنا ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اللہ کی فرما برداری اور ان کی رضا جوئی اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو مجادہ غم یہ جس کو حاصل نہ ہوا تو کیا, کیا ملا کیا عشق؟, کیا عشق کیا عشق کے دعوے کرتا ہے کمال عشق تو مرمر مر کے جینا ہے تڑپ رہے ہیں اور نافرمانی سے بچ رہے ہیں مر رہے ہیں گویا نفس تقاضا کر رہا ہے لیکن یہ مر رہے ہیں اللہ سے نہیں نہیں کرنے دیں گے हा? تو کمالِ عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ایک دفعہ مر گئے شہید ہو گئے یہ کیا بات ہوئی ٹھیک ہے وہ بھی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے لیکن کمالِ عشق تو یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس, اس اللہ کے حکم کی تلوار گردن پہ کھائے جا رہا ہے کسی جی کے زندہ شہید ہیں ہم نہیں یہ حسرت کے سر نہیں زندہ شہید हा? کہ ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار نفس پر چل رہی ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو ہر وقت نفس تقاضا کر رہا ہے فاضل صاحب فرماتے بات سے بات نکلتی ہے شوق اور ضبط شوق میں ان رات کشمکش شوق اور ضبط شوق شوق ہو رہا ہے حرام کام کر لے عورت کو دیکھ لے دامے کو دیکھ لے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 میرے رب میرے پالنے والے کو جو مجھے ہزاروں کروڑوں بے شمار نعمتوں میں پال رہا ہے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے بھائی میں کسی کا ہوں میں ان کا ہوں میں ہر ایک کا نہیں ہوں میں تو اپنے اللہ کا بلا ہوں تو ضبط شوق اب اس شوق خود جو ہے دبا رہا ہے شوق ضبط شوق میں دن رات کشمکش میں ہوں دل کو دل مجھ کو پریشان کیے ہوئے عجیب کشمکش چل رہی ہے دل مجھے پریشان کر رہا ہے میں دل کو نہیں, کر, نہیں کرنے دوں گا دل کہتا ہے کر لے میں کہتا ہوں نہیں کرنے دوں گا میں تیرا غلام نہیں ہوں میں تو اللہ کا غلام ہوں دل کا غلام نہیں ہوں دل میں آیا कर کر لیا یہ کیا بات ہے تو فرمایا کمالے عشق تو مرمر کے جینا ہے نمر جانا ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے جب یہ راز بھولے گا کہ اس تڑپنے میں اور فرمایا کے لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو لطف تڑپنے میں کہاں لطف ہوتا ہے لیکن یہ تڑپنا جس کے لیے ہے وہ خالص خوشی ہے ہاں اس, اس کو خوش کرنے کے لیے جو تڑپے گا جو, جو زخم کھائے گا پھر اس کو لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمن نہیں اللہ کا نہیں ہے وہ بندہ نفس کا بھی ہے شیطان کا بھی ہے اپنے دل کی خواہشات کا غلام غلام ہے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 بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو خوب شان و شوق سے جا رہا ہے منہ چیا کھڑا ہوا تو آواز آئی کہ اچھا یہ دولت اور یہ حشم ختم نوکر چا کر ایسا کرتے ہی سب تم کو دے دیتے ہیں اور تمہارے پاس جو ہماری محبت کا غم ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں منظور ہے بولے سودا فوراً میں گر گئے یعنی دل قلب سلیم تھا اگر قلب سلیم نہ ہوتا تو سودا کر لیتے کہ ہاں مجھے تو یہ چاہیے اس لیے قلب سلیم بھی ماغ قلب سلیم سہن سلیم اور عقل سلیم اللہ تعالیٰ ہم سلیمانی سلامتی والا بھلا چنگا بھلا چنگا دل حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ بیان القرآن نے بھلا چنگا دل ہے صحت مند دل عقل عقل کے عقل مندی اس میں ہے کہ آپ ناپائیدار چیز کو چھوڑ کر پائیدار چیز کو پکڑ لیں ہے عقل مندی اب ایک آدمی جاتا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 बताया بتایا کہ یہ مال آج کل چائنا سے آ رہا ہے یہ چائنا کا بکرا ہے تو اس کو ٹٹولا ان پوچھا ذرا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ابھی تو ٹھیک ہے گھر جا کے اگر بھونکنے لگ جائے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے پائیدار چیز کو چھوڑ کر نا پائےدار چیز جو پکڑے گا تو وہ اس کو کہیں گے کہ یقلمند ہے نہیں وہ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور رونے لگے سودا منظور نہیں ہے مدہم کم کن بدی سنا پارسی کا مولانا رومی کا متحم متحم یہ چھوٹی ہار سے ہے متحم یعنی توہمت نہ لگاؤ تو متحم کم کن کم कम میں بالکل نسی کے معنی نہ آتا ہے ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا کم یعنی سو ہے تو بھائی کم دے دو پچہتر دے دو ساٹھ دے دو لیکن فارسی میں اس کے معنی ہے کم کے معنی بالکل نفی میں آتا ہے. یہ بالکل نہیں متہم کم کن بدلتی شاہ راہ فرمایا کہ شاہ لوگ بادشاہ نہیں بادشاہ کی تو فرمایا کہ بادشاہ کی بادشاہی شاہی کے ساتھ باد لگا ہوا ہے ہوا ہوا ہوا پہ ہوتی ہو, کبھی ہو. ہوا ہے کبھی ہوا ہو. اکھڑ ہو. گئی اور تخت جو ہے وہ لڑ گیا تو اسی لیے اللہ والوں کو بادشاہ نہیں کہا جاتا شاہ کہا جاتا شاہ تو فرمایا کے متہم کم کم بدی شاہ راہ شاہ پر چوری کا الزام مت لگاؤ فرمایا کبھی بادشاہ کو دیتا ہے آلو چوراتے ہوئے وہ تو بادشاہ ہے بھائی وہ شاہ ہے. وہ اور آلو کہاں کسی وزیر اعظم کو دیتا ہے آلو چراتے ہوئے کے ٹھیلے سے آلو فرمایا کہ اللہ والوں کو تو نہ لگاؤ ان کو گٹیا مت سمجھو ان کو دنیا کا خطہ مت سمجھو وہ بڑی چیز ہوتی بڑی چیز ان کے اندر خالقِ گر ہے خالقِ کائنات ہے خالقِ لذات کائنات ہے خالقِ لہ کائنات ان کے دل میں ہے وہ نظر اٹھا کر بھی انفانی حسینوں کو نہیں دکھتا انفانی حسینوں سے نہیں دکھتا کہ مدحم کم کن بدی شاہر مانے چوری کل کسی اللہ والے کو یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ دنیا کا کتا ہے حسینوں پہ مر رہا ہے دولت کے چکر میں کچھ کر رہا ہے پیسے کے مال کے چکر میں نشہ ہے اس کو نہیں متحم کم کن بدی شاہ راہ اور اللہ یعنی اللہ والوں پر عید کا تومت مت لگاؤ عید کم گو کم من بالکل نہیں ان کے اوپر شبہ بھی نہ کرو کہ یہ دنیا دار ہے یا دنیا کے پیچھے اور جو ہے تو پھر وہ اللہ والا نہیں وہ اللہ والا کہا جو دنیا دنیا پرست ہو اور دنیا کے خواہش مند ہو دنیا کا کتا بنا ہوا کہا وہ ہو اللہ اور فرمایا کے بنا نہ دیدہ نابو نیک درد شاہ یکساں نوت فرمایا کہ یعنی شقی لوگ ہیں شقی اور بدبخت لوگ جن کے مقدر میں ہدایت بھی نہیں جو اپنی شامت عمل سے اس قدر جو وہ دور ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اشتیاد کے ان کو اللہ تعالی دیکھنے والی دل کی آنکھیں نہیں اٹا دید بینا نہیں اٹا پھر چشم ہوتے اندھیرے ہوتے اشتیا را دید بینا نبود نیک و بد, نیک اور بد کو ایک ہی جیسا تصور کرتے اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ناک ہے دو آخے ہیں کان ہے یہ ہمارے جیسا جیسے میں یہ بھی سوتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے ہےگنے کی بھی عادت اس کو ہے وہ سمجھتے کہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے فرا دل کی ہے یہ فرق ہے کہ دل دینے والے کو اپنا دل دیے ہوئے ہوتے سو دل بھی عطا ہوں سو جانے عطا ہوں وہ اللہ پر فکا کرتے وہ کبھی دنیا کے سودے سے بکتے نہیں خدا کے ذکر سے وہ قید ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ قید ہے ہر قل بحارف میں یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام امینات کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام امینات ایک اللہ والے کو آپ ایک کروڑ روپیہ دیں دس کروڑ روپیہ دیں بادشاہت پیش کر دیں کہ اختیاری طور پر نماز قضا کر دو نہیں کرے گا اگر اللہ والا ہوگا ٹھکرا دے گا ساری سلطنت ٹھکرا دے گا کہے گا نہیں نہیں تو اپنے اللہ کا اور کہے گا کہ یہ ساری سلطنت ہماری لے لو ذرائع حسین کو دیکھ لو نہیں دیکھے گا کہے گا اس جیسی ایک کیا ایک ہزار سلطنت پیش کرو سب ٹکرا دوں گا لات مار دے گا اور اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو فرمایا کہ میں کو بس کرشاں یکساں نہ ہو اپنے جیسا مت سمجھو اللہ والوں کو ہاں یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوتے ہیں ہاں وہاں نی من یہ جو دلف پوشا یہ جو اتری پوش ہے یہ ہمارے ہیں ہمارے ہم. یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ایک واقعہ حضرت نے سنا ہے حضرت والا نے سنا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جو ایک بات حضرت والا کی یاد آ جاتی ہے وہی وہ سنا سکتا ہوں اس میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک طریقے سے پیش کرنے کی توفیق دے فرمایا کہ ایک دفعہ اکبروا اکبر بادشاہ حضرت تو زبان میں حضرت سنایا واقعہ میں تو ایسے بھی سنا پوروی زبان میں گاؤں دیہات کی زبان ہوتی تو اکبر بادشاہ کہیں ٹہلتا ہوا شکار کے چکر میں کہیں جنگل میں نکل گیا ہاتھیوں سے بچڑ گیا سخت پیاس کی حالت بھوک اور پیاس تو وہاں ایک دیہاتی پوش مل گیا اور پہچان لیا پوشاک وغیرہ سے کوئی بڑی چیز ہے اس نے کہا میں اکبر بادشاہ ہوں تو کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا ہمارے پاس بکریاں ہیں اس کے ہم رات کو پلاتے باغا باغا گیا اپنی بیوی کو کہا اکبروا آیا ہے اکبروا اور اس کو جو ہے دودھ نکال کے تو اس نے اچھا دودھ نکالا بکری کا اور اس کو پیش کیا وہ خوش ہو گیا اس نے اپنا ایک کاغذ لکھ کے دیا اپنے دستخط کے ساتھ اور کہا کہ یہ ہمارے آنا دہلی میں تو ہم تمہاری دعوت کریں گے ہم تم سے خوش ہوئے دعوت لگی میں اس کو اور پھر ایک دن جب کچھ تنگی ونگی آئی تو اس نے سوچا چلو اکبروا کے پاس چلتے پہنچا تو جب پہنچا اور پہرے دار سے کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے تو है دار نے دو لات لگائی تھی ظالم اپنا ہولیا سے ایک بادشاہ سے ملنے کا منہ بھی ہے تیرا تو پھر اس نے لنگی میں سے میلہ کچھ کاغذ نکالا اور کہا کہ یہ بادشاہ نے ہم کو دیا اس کے دستخط بھی تھا بادشاہ کا تو اس نے جیسے ہی پہچانا تو لگا ہاتھ جوڑنے معافی مانگنے کی معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی اور بادشاہ کو مت بتانا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہم کو کیا معلوم کہ تمہارے پاس بادشاہ کا کاغذ ہے بہرحال پھر بادشاہ کو خبر کی گئی بادشاہ نے اس کو نہلوایا دلوایا اچھی پوشاک پہنائی کہا ہاں یہ گئی اس نے, یہ ہمارا موسن ہے, اس جنگل میں بچھڑ گئے تھے تو پھر وہ جب صاف ستھرا ہو کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی اس کے لیے کوئی ایسی اچھی چیز پکاؤ جو اس نے کبھی نہ کھائی تو کہا کہ اس کے لیے کھیرنی پکاؤ کھیرنی کھیرنی عزب نے ہی سنایا کہ کھیرنی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو چاول اور دودھ میں پکائی جاتی ہے کھیر کی اس کو کھیرنی بھی کہتے ہیں بعض لوگ تو نے فرمایا فیرنی. اور اس کو فارسی میں کہتے ہیں شیر گرنج شیر کہتے ہیں دودھ کو اور گرنج کہتے ہیں چاول کو تو شیر برنج کہا جاتا تھا اس اس کے لیے شیر گرنج پکاؤ اور عام زبان میں اس کو فیرنی کہتے ہیں اور دیہاتی زبان میں اس کو پھرنی کہتے ہیں فرنی تو بہرحال وہ پکوائی گئی اور اس میں خوب مقویات مغریات کو جو اہتمام بادشاہوں کا ہوتا ہے اس حساب سے انہوں نے پکائی خوب اچھی طرح چاول پیس کر اور اس میں ڈستے بادام اور چاندی کے ورق سب کچھ لگایا اس کے بعد اب جو سامنے رکھا تو چونکہ دیہاتی ہوش تھا پہلے جو اس نے بیوی کو یہی کہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے تو یہ تو روزانہ ہی دال پیتا ہوگا کیونکہ ان کو دال پہ گزارا تھا ہفتے ہفتے میں ایک دفعہ دال سمجھانا یہ تھا کہ عام آدمی اولیاء اللہ کے مکان کو کہاں سمجھے گا تو چونکہ اپنی حالت تھی کہ ہفتے بھر میں ایک دفعہ دال نصیب ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی اب اس کی اڑان اتنی تھی دال تک ہی اڑان تھی اس نے کہا کہ یہ تو روز ہی دال پیتا ہوگا اس کے تو بڑے مزے ہوں کہ روز دال پیتا ہوگا اب بادشاہ کہاں دال پیتا ہے تو اس کی اڑان اس کی سوچ اس کی عقل اتنی تک تھی اس نے عقل کے مطابق سوچا تو فرمایا کہ اپنی عقل کے مطابق اول اللہ کو مت وزن پرو وزن کو اپنے حساب سے مت سمجھو ان کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے بڑا مقام ہوتا تو خیر وہ جب وہ گرنی اس کے سامنے آئی تو اس نے دیکھا یہ پیلا پیلا تھا کیا چیز ہے تو چونکہ اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی اس نے کہا کیا کہ رہے بھاگو یہاں سے یہ بادشاہ تو ہم کو بلغم کھلا رہا ہے بلغم اور وہاں سے بھاگنے لگا اور بادشاہ نے اس کو سپاہی کو کہا کہ اس کو پکڑو ظالم کو ہم نے اس کو اپنی مہنگی چیز اور اتنی بڑھیا چیز کھلا رہے ہیں یہ بلغم سمجھ کے بھاگ رہا ہے تو کہا اس کو پکڑو اور اس کو پٹو اور اس کو زبردست دستی اس کے منہ میں ٹھونس اس کو تو جب اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں زبردستی اس کو ٹھونسا گیا فیرنی کو تب دو تین چمچ کھا کے اس نے کہا او oh, ہو oh, یہ تو بڑی عمدہ چیز ہے تو اس سے حضرت نے کئی سبق عنایت فرمایا ان کو ایک سبق تو یہ فرمایا کہ دیکھو اس, اس آدمی کے پاس بادشاہ کے دستخط تھے نا پہلے اس کو جا رہا تھا اور معمولی آدمی سمجھا جا رہا تھا لیکن جب جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس کے پاس بادشاہ کے دستخط ہے اس وقت جو ہے اسی وقت جو ہے وہ اس کا رنگ بدل گیا پہرے دار کا اور اس کی عزت کی گئی اور اس کو بڑی شان و شوقت سے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا عزت کے ساتھ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس بھی ان کے دستخط ہوتے ہیں کیا بات فرمائی میں اللہ ہو اللہ اللہ گرمایا کہ ان کے پاس ان کے دستخط ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے کارڈ ہوتے ہیں تعجد گزاری کے راتوں کو مناجات کے آن کے ان کے پاس کئی کارڈ ہوتے ہیں یہ ان کے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں ان کے پاس ان کو معمولی مت سمجھو <laughs> دوسرا سبق یہ دیا کہ آج کل دنیا تال لوگ ہیں جو تین سے گھبراتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو نوز بلّہ نسل بلغم سمجھتے ہیں ایک اچھی چیز کو بہترین چیز کو اس سے وہ گھبراتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور باز بے رقوب اس سے نفرت کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو اور زبردستی اس کو کھینچ تان کے تھوڑی بہت خوشامد وشامت کر کے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ اور تھوڑا سا وقت وہاں اولیاء اللہ کے پاس گزار دے اپنے نفس پر جبر کر کے تو اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ جس دین سے وہ بھاگ رہا ہے جس سے بیزاری کر رہا ہے وہ دین کتنا پیارا اور کتنا مزیدار ہے کیا سبق دیکھو اولیاء اللہ کی کیا سبق ہوتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اور اولیاء اللہ کیا سوچتے ہیں ہمارے اعمال کیا ہیں اولیاء اللہ کے کی اعمال کیا ہیں ہماری محبت کیا ہے اولیاء کی محبت کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے اور فرمایا کے جس شخص کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت دونوں جہان یہ دنیا بھی اور آخرت بھی اور جنت بھی میرے دوست آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی چیز کا مقابلہ ایک انسان سے کرے جنت کا مقابلہ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 جب مکین ہی نہیں ہے، اس سے ملنا نہیں ہے وہی وہ نہیں ہے تو مکان میں داخل بھی کیوں ہوگا <تصحق> تو فرمایا فتقلی کی بادی بدغلی جنمت اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلے میرے پیارے بندوں میں داخل ہو پھر جنمت ملے گی معلوم ہوا مکین افضل ہے مکان سے تو اس لیے افضل چیز میں داخل ہونے کو پہلے اللہ نے فرمایا مکین افضل ہوتا ہے مکان سے اس لیے کسی اللہ والے کی और उनकी ان اور ان کی توجہ اور ان کی دعائیں نصیب ہو جائیں اور کچھ ان کے طریق پر عمل نصیب ہو جائے سمجھ لو کہ دونوں جہان سے پڑھ کر نعمت عطا ہوئی دونوں جہان سے پڑھ کر یہ مجالس معمولی نہیں ہے بھائی ہم تو ہمارے آنے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض مقرروں کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے نشہ ہوتا ہے بیان کا مجمع کا اور اس میں خوشی ہوتی ہے آج اتنا مجمع تھا آج اتنا مجمع تھا لیکن آپ لوگوں کے تو آنے میں کوئی شبہ نہیں آپ لوگوں کے آنے میں آپ کے اخلاص میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے آپ کون سے یہاں تقریر کر رہے ہیں آپ تو ہماری بات سننے کے لیے آتے ہیں اللہ کی محبت میں آتے ہیں آپ کے اخلاص میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے ہاں تو یہ مجلس تو بڑے کام کی ہے بھائی پوسٹ بڑے کام کی ہے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیت کا حاصل ہے آہ. یہی وہ مجالس ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے لا قدون قوم اللہ عز وجل حفت الملائکہ اللہ حفت کا ہاں اور ایک بات اور ہے حفت حم الملائی کا وشیت عمر الرحمٰ ہاں منزلت علیہ مستقینہ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 ان, ان کے ساتھ کتنے حاجتیں کتنے مسائل ہیں تو بیماریاں بھی ہیں اور زندگی موت سبھی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے باوجود یہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے یہ اللہ کی محبت میں یہاں جمع ہو گئے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں کیسے عجیب ہیں اور حیرت اور استحجاب میں اور اللہ کی تاریخ میں وہ آ کر گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو کیسی ایسی محبوب ہیں کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہے وہ اس مٹی کے پتلوں کے اجتماع کو گیر آ کے گھیر لیتے ایسا قیمتی ہے انسان کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غذب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل عجیب معاملہ ہے اللہ آپ کی معاشت و محبت کا جو ہے جو ذرا جو ہے آپ نے ساری کائنات کو پیش کیا کہ کوئی ہے لینے والا پہاڑ زمین آسمان سورج چاند ستارے سب نے م... نہیں اللہ میں ہم اس پانی دیجیے اور یہ ظلم کی ذات ظالم اور جائز اچھی چاہیے اتنے بڑے اللہ اللہ کی پارے شریعت کو اس نے کہا ہاں ہاں میں ہوں اتنا مٹی کا پتلا یہ مٹی کا بنا ہوا پیٹ میں گودوت بھرا ہوا گندی ہوا بھری ہوئی سینکڑوں حاجتیں لیے ہوئے پھر یہ اللہ کو یاد کرا کیسی مخلوق ہے اللہ کی نزلت حال ہی مستق ایسی مجالس پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں جس نے اس تمرار کے ساتھ اس تمرار بار بار اور دوام کے ساتھ ایسی صحبتوں کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس کو میری سکینہ مستقل فرما دیتے ہیں یس سقر فی القلب سکینہ جو ہے یا نورم یس سقر فی القلب اس قلب میں قرار پا جاتا ہے پھر کبھی نکلتا ہی, ہی نہیں کبھی نکلتا ہی نہیں ہے پھر ہاں بجالنا لہو نورم یمشی فلنات جہاں جاتا ہے لوگوں کے درمیان مخلوق کے درمیان یہ جی نور کو ساتھ لیے, لیے پھرتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہر جگہ کی غلامی کا توق لیے ہم, رہے ہیں. ہم تو ان کے ہیں تم کافر ہو فلاں کے ہو فلاں کے ہو مغربی ہو مشرقی ہو ہم تو وہی ہیں انہی کے بنتے ہیں ہاں ہماری گردن نے تمہاری غلامی نہیں ہم تو جو ہے ان کی غلامی کا طوق لیے ہم, ہم ان کی غلام تو وَنَدَلَتْ عَلَيْهِمُ التَّقِينَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اللَّهُ فَبْتَائِئِ ان مجالس کا ذکر اللہ تعالی اپنے جو قول بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے فی مَنْ عِنْدَ کے اندر ساری وہ مخلوق آگئی جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی عندہ ارواح الانبیاء والمسلیم ول ملائی ان کے درمیان ہم ان مٹھی کے پتل قطلوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں دیکھو میرے بندے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے اچھا انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا ہے نہیں اللہ نے آپ کو دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کر اللہ پھر تو وہ آدھی کہ ہو کے رہ جاتے کوئی کسی کام کے نہ رہتے اگر آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو کسی کام ہی کے نہ رہتے وہ اچھا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے اللہ میاں وہ جنت کی طلب کر رہے تھے جنت مانگ رہے تھے اچھا جنت انہوں نے دیکھی ہے نہیں اللہ میاں دیکھی تو نہیں ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے بس اللہ میاں پھر تو وہ انہیں احمد میں تن من ڈھنگ سے لگ جاتے کوئی اور کام ہی نہ کرتے انہیں اعمال کو جو جنت سے قریب کرے اللہ عنی جنتا و ما من و من تو وہ قول عمل کوئی بھی کام ہو بس اسی کام کو کرتے جو جنت سے قریب کر دیتا پھر تو کوئی کام ہی نہ کرتے اچھا وہ کچھ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے ہاں اللہ نیا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے ہاں اچھا دو ذخی ہے انہوں نے نہیں اللہ نیا دیکھی تو نہیں ہے ہاں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے بس اللہ نیا پھر تو دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا میں رہتا جو آپ کی نا فرما نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو کہ میں نے ان کی بخش کر گواہ رہو فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو بخش بھیا پھر ہمارے حضرت بڑے مزے سے اس کو فرماتے ہیں پھر فرشتے کرتے کہ اللہ نے ابھی رپورٹنگ پوری نہیں ہوئی ابھی ہمارے جو ہم دنیا میں دیکھ آئے ہیں آپ کے بندوق آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کی محبت میں بیٹھے دور دور سے آئے ہیں اپنے مسائل چھوڑ کے حاجتیں چھوڑ کے تو ابھی پھر بھی ہماری رپورٹنگ ذرا بھی کچھ باقی ہے تھوڑی سی کہا کہ اچھا کیا ہے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا اس میں کہ اس کو کسی اللہ والے سے کوئی کام نہیں تھا کچھ دین کی وجہ سے وہ نہیں آیا تھا آپ کی محبت میں نہیں آیا تھا کسی کام سے آ گیا تھا وہاں دیکھا کہ ملا لوگ بیٹھے ہیں تو بھی داڑھی والے ٹس کھلے ہوئے اور کچھ بات ہو رہی ہے تو لاؤ چلو ہم بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے تماشا دیکھنے کے لئے انما جا الحاجن یہ ان میں ایسا ایک تھا کہ فی من انما جاء الحاجت وہ اپنی کسی اور حاجت سے آیا تھا کسی اور کام سے آیا تھا آ? تو اللہ نے اس کو کیا ہوگا وہ تو اس کام سے آیا بھی نہیں تھا یہ تو سب تھے آپ کے محبت میں آئے تھے لیکن جو ہے یہ تو ایسی ہی آ گیا اس کو کوئی کام بھی نہیں تھا اللہ والوں سے نہ ہی کوئی دین کے ارادے سے آیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائی کے گواہ خوش کو بھی بخش دیا فرمایا کو بھی لا یشکا جلیس ہوں یہ میرے ایسے مقبول ہیں ایسے پیارے ہیں میرے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی ہم ان کے اکرام میں محروم نہیں کرتے جاؤ سب کو دیکھو سب کو بخش دیا <laughs> <laughs>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 بس وہی اللہ تعالی اس کو قبول فرما ہم نے جو کہہ دیا اللہ تعالی مجھ کو بھی اس پر عمل کی توحیف نصیب فرمائے اور مجھ کو اپنے پیارے شہر اور اپنے پیارے مشائق کی تعلیمات کی قدر نصیب فرمائے تعلیمات پر عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنا پیارا اور مقبول اور محبوب بنا لے اللہ تعالی اپنی رضاء کامل نصیب فرما اللہ کی رضا سب سے قیمتی چیز ہے سب سے قیمتی چیز جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا ہے دلیل بار بار عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے اللہ سے مانگا اللہ عمنی اصلوں کا رضا قبل جنم مقدم وہ چیز کی جاتی ہے پہلے اس حاجت کو بیان کیا جاتا ہے جو زیادہ ضروری ہوتی ہے نا بھائی جو زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کو پہلے مانگتے ہیں کہ پہلے یہ تو ہو روٹی تو ہو پیٹ میں جو کھڑے ہوئے باقی کام بعد میں ہوں گے پہلے روٹی چاہیے بھائی ایسے ہی جو سب سے قیمتی چیز تھی اللہ کے رسول نے اللہ سے وہ مانگی ہم کو سکھایا اللہ اور میں بھی اسلو کا رضا قبل چند پہلے آپ کی رضا چاہیے ہاں؟ نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میں نہاری جنت میں بھی انسان دوزخی کی کیا حیات ہوگی اگر اللہ ساتھ نہ ہو اگر چھ دو ذخیر کو کہا جنت جنت ملے گی لیکن بتلانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اگر جنت میں چلے بھی گئے لیکن اللہ نہ ملا اللہ کی رضا نہ ملی تو جنت بھی کس کام کی ہے دوست نکل بھاگا ایک شیر اجیب یاد آ گیا نکل بھاگا تیرے کوچے سے نکل بھاگا تیری جانب تیرے کوچے سے نہیں. نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانا نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانا نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں بحث اس کو کہتے ہیں دیہاتی کا شیر ہے دیہاتی کا لیکن دیہاتی وہ جس نے مولانا رشید احمد گنگول قطب العالم کی صحبت اٹھائی تھی hmm. صحبت سے یہ ملتا ہے کہ اس نے یہ شعر کیسا کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب اللہ کی جانب بھاگا نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں بھی مزہ نہیں آیا اس کو نہ ٹہرا ایک دم جنت میں دہشت اس کو کہتے محبت اس کو کہتے کیسے <laughs> محبت اس کو کہتے ہیں شاید یہ لفظ اور یہاں پہ اچھا رہے نکل بھاگا تیرے پوچھے کہ جانے تیرا دیوانہ نہ ٹہرا یہ ایک دم جنت میں محبت اس کو کہتے ہیں محبت تو محبوب کے بغیر کہاں قرار ہے محبوب ہی نہ ملے تو محبت کہاں ہے ہاں وہ بھی شیر ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں آہ, تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو پہلے مانا اللہ کی رضا مجمے سے بیانات سے بڑے بڑے بیانات سے کسرت تلاوت سے کسرت نوافع سے کثرت اذکار سے اس سے بھی زیادہ قیمتی جنت سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کی رضا ہے ایک ذرہ اللہ کا راضی ہو جانا دونوں جہان بلکہ کروڑوں کروڑوں جہانوں سے افضل ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم. بس اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم کو نصیب فرما دے اپنی خوش نوبی ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے خوش خوش نے خاتمہ نصیب فرما دے اللہ اپنی ناپسندیدہ کاموں سے ہماری حفاظت کروائے اللہ اپنی پسند کے کام اللہ وفقنا لما تحب و من القول والعمل والفعل و الحد ان نکالا کل شعیم قریب اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے اور اپنی کامل رضا اور اپنی کامل خوشندی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے دوستوں کے گھر والوں کو بھی اور ہماری قیامت پکی آنے والی نسلوں کو اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایسے پیارے پیارے مضامین محبت کے اللہ کی محبت کے ہم کو سکھائے ہم کو سنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے اپنی محبت کی عظیم و شان خزانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہرا بر فرمایا محبان تقبل ملنا کن کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہو جائے اس آ گئے وہ بہت اچھا کیا بات جواب آیا ذرا ہے اپنا حال کیا جب طبیعت شریعت آپ سے ملنے کے بعد کے بعد شریعت طبیعت میں جو ہے خانہ جو آتا ہوتا ہے بغاوت میں آتا ہوتا ہے طبیعت کیا مطلب اپنی مرضی کچھ رہی نہیں میری مرضی اپنی مرضی مرضی میں تنا چاہتا میں رہے اپنے جو ہے کہ اپنی کسی کسی نیکی پر کسی لائک اپنا کمال اور لوگوں کی دعاؤں کا سنگرونا جو مختلف کا پانی تھا اس کا خدمت کی شوبہ اٹھائی جی کر رہا تجرہ ہے کہ نہیں جانتا ہے ان کی صحبت بھائی فرقہ ہے اور تبدیل حاصل ہوا جس کی بنیاد مدد کر اپنا تبکرہ نہیں محنت کی محنت اور نما میں بھی بہت کچھ ہیں لے اور کل منتجمعنا پر اعلی بڑے عالی ہیں بڑے بڑے لایا تو جاؤ لیکن ہمیشہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے گھر کا دیکھو یہ تک ہے میں ندی کی مدد کا وقت یہ سب تمہارا وقفہ بھی تم درجیات کے آنے والے ہو تب تک ہوتا ہی وقت ہے جب تک کسی اللہ والی مولانا انور شاہین صاحب رحمۃ اللہ <سؤال> رحمۃ اللہ جب بخاری شریف پڑھا چکے تو ان بخاری شریف کے فارغ کو خطاب کر کے آپ آدمی بخاری شریف کا وطن کر لیا ہے دورہ کر لیا ہے اب کسی اللہ والے کی دھتیاں اللہ کو حاصل کر کتاب پڑھ لی لیکن لہٰذا ہمارے حالت میں ضرورت ہے وہ مولانا مدر صاحب مولانا صاحب صاحب ان کو فون آیا کہ گاڑی کی کھال ہمارے پاس ہے کسی آدمی کو بھیج دیجیے بالکل مشافہ جواب دیا کہ آپ آدمی نہیں کہا کہ آپ آدمی نہیں آپ مجھے کسی آدمی کو بھیج دیجیے आप आदमी नहीं और ये जो उन्होंने भी उनके बहरहाल पर अमल हमारी अदालत ने सुनाया की उन्होंने स्कूल कॉलेज के लड़कों को जमा किया और उनको पैसा दे के राजी किया खाली लेकर تاکہ ہمارے طلباء طلباء یہ لفظ کیا تھا پہلے طالب تعلیم جیت بڑی عزت غلطی لیکن اولیاء کی صوبت نہ اٹھانے کی وجہ سے آج نہیں ہے لوگوں کی نظر میں طالب علم کی وہ عید نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مان چل ہے گا کہیں آسان دینے لگ جائے گا یا کہیں امامت کرنے لگ جائے گا سب سے بڑی چیز ہے اگر مجھے سلطنت کی مصروفیوں پر مقبولیت نہ ہوتی تو میں یہی موجود کرتا اللہ کی طرف ہے اس کے مقلم میں ہماری نظر میں کیا قیمت ہے کیا وجہ ہے اور یا کے اپنا ایمان بھی جی چیز ہے مطلب جہاں بھی ٹائم اور, اور بیمار ہے